صورت الف مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اور پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 82 ہے ایٹی ٹو اور نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 82 ہے اس میں 19 آیتیں اور ایک رکو ہے اس سورہ مبارکہ میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے انفتور کے معنی ہے پھٹنا اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام صورت الانفطار ہے اور یہ تو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ نام ہم اپنی مرضی سے صورتوں کو نہیں رکھ سکتے بلکہ نام بھی وہی الہی سے جانے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نام بتایا اس سور مبارکہ کا وہی نام ہم رکھتے ہیں اور اسی نام کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا اِذَا المع ان جب آسمان پھٹ جائے گا قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے ارشاد فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا وہ عید القوا کی قواقب ستارے ان تسرت جھڑ جائیں گے وہ عیدل کوا کب اور جب ستارے جھڑ کر گر جائیں گے بہار کے معنی سمندر دریا فجرت بہا دیے جائیں گے وہ عیدل بہار اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے جیسے گلاس میں پانی ہو اور گلاس خالی کرنا ہو تو گلاس سے ہم پانی کو بہا دیتے ہیں اس طرح جب قیامت واقع ہوگی تو سمندروں کے پانی کو بہا دیا جائے گا اور وہ فنا کی طرف چلے جائیں گے وہ عید القبور اور جب قبریں کریدی جائیں گی کھولی جائیں گی اور ان سے مردے نکالے جائیں گے وہ سیعت کری دی جائیں گی علمت نفس ما قدمت و اخرت ہر جان جان لے گی ما قدمت کیا نیکی اس نے آگے بھیجی و اخرت اور کیا مال اس نے پیچھے چھوڑا جو آگے بھیجنا چاہیے تھا وہ اس نے آگے نہ بھیجا ہاں پیچھے بہت چھوڑ کر آیا تھا بینک بیلنس فیکٹری گھر بنگلہ کاریں وہ سب دنیا کے اندر تو موجود تھیں فانی دنیا کے لیے ساری کوششیں کی لیکن جو آگے بھیجنا تھا اس کی طرف توجہ نہ تھی لیکن کل بروز قیامت اسے احساس ہوگا کہ کیا میں نے آگے بھیجا اور کیا مال میں نے پیچھے چھوڑا یا انسان الانسان ما غر کب الکریم کریم ماں غر کس نے دھوکے میں ڈالا اے انسان رب کریم کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا کیا دنیا کے مال یا دنیا کی لمبی زندگی یا دنیا کا عیش و عشرت یا شیطان یا نفس کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا کیا جا تو جانتا نہیں ہے وہ رب جو اتنا کریم ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تیری ساری ضرورت کی نعمتیں تجھے عطا فرمائیں اللہ خالق کا وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا کا پھر تجھے ٹھیک بنایا تیرے آزا سگی اور سلامت پیدا کیے فا دلک پھر تجھے ہموار کیا ایک متوازن جسم عطا فرمایا یہ نہیں کہ آنکھ اتنی بڑی کہ عجیب و غریب شکل بن جائے آنکھ کا وہ شیپ دیا جتنی ضرورت تھی یہ نہیں کہ کان ہو اور ہاتھی جتنے ہو ہاتھی کا جسم بڑا ہے تو وہاں پر جو کان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ بڑے کان بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن انسان کے جسم کے مطابق اسے کان دیے گئے آپ دیکھیں انسان اتنا کھاتا پیتا ہے لیکن ہر چیز جسم کے اعضاء میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ مناسب اور تناسب کے اعتبار سے ہے یہ نہیں کہ زیادہ کھانے سے اس کا ہاتھ جو ہے پچاس گز لمبا ہو جائے یا اس کی ناک جو ہے زمین تک آ جائے اگر اس کا قد بڑا ہوتا ہے تو ہر چیز اپنے اعتبار سے جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بڑی ہوتی ہے فی ما تجھے جی جس شکل میں چاہا رب نے بنا دیا کسی کو گورا کسی کو کالا کسی کی شکل کیسی کسی کی کیسی جب پیدا ہونے میں تم اپنی مرضی کے مالک نہیں تو اب زندگی بھی اللہ تعالی کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق گزارو کل ہرگز نہیں انسان کو ہرگز دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے بل بلکہ تمہارا یہ عالم ہے تو کر زبون تم فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہو وہ ان علیہ اللہ حافع حالانکہ بے شک تم پر نگبان فرشتے ہیں کہ رامن کا عزت والے فرشتے جو لکھنے والے ہیں وہ نیکی اور بدی کو لکھ رہے ہیں مگر پھر بھی تم اللہ رب العالمین نے جو فیصلے کا دن مقرر کیا اسے تم جھٹلاتے ہو یعلمون ما تفعلون یہ فرشتے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اب نیکی اور بدی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو بتایا جا رہا ہے اگر نیکیوں بھری زندگی گزارو گے اللہ اور اس کے رسول کی فرمبرداری کرو گے ان لفی نویم بے شک نیکوکار لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے نہ موت کے وقت تکالیف ہیں نہ قبر میں ہیں نہ میدان قیامت میں ہیں بلکہ وہ جنت میں جا کر جنت کے مزے حاصل کریں گے وہ انل فجارا فجار گناہ کو کہتے ہیں وہ ان نل اور بے شک گناہ لوگ لفی جشیم ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے ا یومین یہ گناگار لوگ جہنم میں فیصلے والے دن جائیں گے وَمَا هُمْ انہا بی اور یہ گناگار لوگ جہنم سے چھپ نہیں سکیں گے بچ نہیں سکیں گے وما مَا يَوْمُ یومین اور تو نے کیا جانا کہ فیصلے کا دن کیا ہے سم مد غدین پھر نے کیا جانا کہ فیصلے کا دن کیا ہے یہ اربوں کا اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کا احساس دلانا ہو تو سوالیہ انداز میں اس چیز کو دہرایا جاتا ہے یو ملا تمل کو نفسل نفسن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اسے کوئی کام نہ آئے گا کوئی اس کے لیے سفارش نہ کر سکے گا کوئی اس کے لیے شفات نہ کر سکے گا لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اللہ تعالی جس پر رحمت فرمائے گا اللہ کے نیک بندے اس کی شفات کریں گے جائے گا تو وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں مگر نیک بندوں کے مقام کو اللہ تعالی وہاں دکھائے گا گناہ کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ جہاں تک شفات کا تعلق ہے کافروں کی شفات نہ کی جائے گی اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو پھر کیا ہوگا ول امرو یو اس دن تمام معاملات کا اختیار صرف اللہ کو ہے یوں تو ہر لمحے تمام معاملات کا اختیار اللہ ہی کو ہے لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور اسباب پیدا کیے انسان میں بظاہر کچھ طاقتیں ہیں لیکن وہاں پر انسان کی بے بسی کا مکمل اظہار ہوگا اللہ رب العالمین اس عیسائیت کریمہ ان الابرار لفی نعیم کے مطابق ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود بسم پڑے